اگر کوئی شخص شوال کا چاند حرمین طیبن میں دیکھ لے اور وہ واپس آ جائے تو کیا اس پر کوئی شرعی تقاضا ہے کہ وہ قرض لے کر بھی جائے اور حج ادا کرے اگر کوئی شخص شوال کا چاند ہارمین طیبین میں دیکھ لے تو اب اس پر حج فرض ہو جاتا ہے یہ اصل میں وہاں بہت بڑی گڑبڑ رہتی ہے روزانہ ہمارے پاس دس پندرہ بیس حاجی ہی آ جاتے ہیں والے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ منست آئے رہ سبیراہ حج اس پر فرض ہے جس کو استطاعت ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد ان پر حج فرض ہو جاتا ہے یا بھئی بعض کہتے ہیں کہ پہلے فرض نہیں ہوتا جب شوال کا چاند دیکھے کیونکہ وہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں لہذا اب حج فرض ہوتا ہے تو میں نے کتاب ایک لکھی ہے حج کا ساتھی اس کا دوسرا ایڈیشن اس میں سے ارشاد و ساری کا والا دیا ہے کہ جو بندہ پہنچتا ہے کعبے ملازمہ میں تو ملشتہ علیہ سبیلہ کی جو قرآن شرط لگائی ہے اس کو حاصل ہو گئی کیونکہ کعبے تک پہنچ گیا ہے اصل مقصد جو حج کا ہے وہ ہے کعبے کا طواف کعبے ان کے احکام کی جائے گی تو چاہیے اس کو کہ بھئی عمرہ کرنے گیا ہے ان کو خواب و شباب کا مہینہ یا کوئی ہے جب وہ عمرہ کرے گا اس کے لیے حج ضروری ہوگی بہتر ہے کہ وہ حج پڑھے اور اگر اس کو تقاضہ واپسی کا ہے پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں موقع پر تو نہیں پہنچ سکتا تو توفیق دینا تاکہ میں آگے حج کروں حج اس پر فرض ہو ایسا تو نہیں کہ اسی سال کر, کر مو مو مو. اسی سال نہیں. کیونکہ آپ کو نور الرواز دوسری فکا کی کتابوں میں ہے کہ شافن کے نزدیک حج فور فرض ہو جاتا ہے جس کے پاس دولت مل گئی حج اس پر فوراً حج فرض ہو جاتا ہے ہم بھی کہتے ہیں حج فوراً فرض ہو جاتا ہے ادائیگی کے لیے ہم فی موقع دیتے ہیں ہمارا زندگی سے پہلے وہ حج کر لے اور شافی کہتے ہیں کہ حضرت دیر کی تو گنا نہ یہ اختلاف فکا کا ہے جی